اور جب ہمارا حکم آیا ہم نیہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں ہے کو اپن رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی